بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقال الله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق علیہ میرے دوستوں ساتھیوں جان نثاروں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جن عبادتوں میں ہم اور آپ حضرات مصروف ہیں ان میں سب سے اہم بات سب سے بنیادی اور اساسی بات اخلاص ہے اور نیت کی تصحیح ہے نیت کا محاسبہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی اعمال کا ہو سکتا ہے بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ ہو لیکن آخرت میں ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن میں نیت ٹھیک نہ ہو اس لیے آج ہم نیت کے سلسلے میں چند آیتیں اور چند حدیث ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صورت علیہ عمران کی یہ آیت ہے اس میں اللہ جل جلال فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سکھ ما فی صدورکم تم لوگ اپنے سینے میں جو کچھ موجود ہے اسے اگر چھپاؤ او تبدو یا اسے ظاہر کرو یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اللہ تعالی بندوں کے دلوں میں بندوں کے سینوں میں ان کے دماغ و فکروں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے ان سب کو جانتا ہے وہ سماوتی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے علی قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اعمال نیتوں کے مطابق حساب کیے جاتے ہیں اور شمار کیے جاتے ہیں اور ہر آدمی کو اسی کے نیت کے مطابق اجر ملنے والا ہے جس شخص کی ہجرت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی ہے چنانچہ جس شخص کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے سمجھی جائے گی نہ کہ اللہ کے لیے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں مراد اچھے اعمال ہیں برے اعمال کے لیے تو نیت کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی شخص اچھے اعمال کو بری نیت سے کرے گا تو اس کے وہ اعمال ضائع ہوں گے اس لیے کہ جو مثال دی گئی ہے وہ ہجرت ہے اور ہجرت اگر اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہو تو وہ حقیقی ہجرت ہے اور جو دنیا کمانے کے لیے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے ہجرت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی صحابی پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ الرجل یقاتل للمغنم اے اللہ کے رسول ایک شخص غنیمت کی خاطر جنگ کرتا ہے والرجل یقاتل لیذکر اور ایک آدمی نام و نمود کے لیے جنگ کرتا ہے رجول قاتل اور ایک شخص اپنی بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص اپنی قومی غیرت دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے سمن پی اللہ ان میں اللہ کے راستے میں کون ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جواب نے فرمایا من خاط لی کلی مص اللہ جو کہ اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے وہی اللہ کے راستے کا مجاہد ہے اور جو غنیمت کے لیے نام نمود کے لیے نمائش کے لیے اور اپنی بہادری کے اظہار کے لیے قومی غیرت کے لیے وطن کی حفاظت کے لیے جیسے کہ یہ ناپاک فوج وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہیں بلکہ یہ شیطان کے راستے میں ہیں اللہ جل جلال فرماتا ہے اللہ وین آمن یو پی سبیل اللہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں والذین کفروا یقاتلون فی پی سبیل الطاغوت اور جنہوں نے کپر کیا وہ تابوت کے راستے میں لڑتے ہیں فقاتل اولیا اچان پس تم لوگ شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑتے رہو شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو ان نہ قید اچان کا نہقیناً شیطان کی تدبیر کمزور اور ضعیف ہے جہاد کے میدان میں جہادی محاذوں میں ہم اور آپ موجود ہیں اور, اور کسی بھی وقت, وقت, وقت, وقت, وقت کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لینا چاہیے اور ہر وقت اپنی نیتوں کا حساب کتاب کرنا چاہیے اپنی نیتوں کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری نیت غلط تو نہیں ہو گئی ہے کہیں ہماری نیتوں میں تبدیلی تو نہیں آ گئی ہے اور کہیں اعلیٰ کلیمت اللہ اللہ کے کلمے کی بلندی اور شریعت یا شہادت کے مقصد میں فرق تو نہیں آ گیا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اگر کہیں خدا نخاستہ جہاد کے مقاصد میں اور جہاد کرنے والے آدمی کی نیت میں یہ بات آ جائے کہ لوگ مجھے پہچانے اور میں مشہور ہو جاؤں اور میری بہادری لوگوں کو پتا چلے اور لوگ میرے بارے میں یہ کہے کہ وہ بہت بہادر ہے اور قہرمان ہے میرے وطن والے میری عزت کریں اور میری تعریفیں کریں تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت امام مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں قیامت علیہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا رج الشا وہ ایک شخص ہوگا جو کہ شہید ہوا ہوگا فوت بِهِ اسے لایا جائے گا اللہ کے سامنے فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلائے گا فَعَرَفَهَا اور وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے گا اور اس کا اقرار کرے گا قَالَ کما عَمِلْتَ فِيهَا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اتنی ساری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی تھی کیسے ان پر تم نے عمل کیا کالا تو وہ کہے گا قاتل تھی کا حت تو میں نے تیرے راستے میں جنگ کی حتیٰ کے میں شہید ہوا کالا اللہ جل جلال فرمائیں گے جھوٹ بولا ولا کن کا قاتل تھا کالا جری ان لیکن اس لیے جنگ کی تھی تاکہ کہا جائے کہ بہادر ہے تاکہ تیری تعریف کی جائے فقد قیلا اور وہ تو کہا جا چکا ہے ثم تم عمر پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا منہ کے بل اسے گسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا میرے دوستو قیامت کے دن سب سے پہلے اس شخص کے خلاف حکم ہوگا جسے لوگ دنیا میں شہید سمجھتے ہوں گے لیکن اس کی نیت خراب ہوگی اور اس کی نیت میں مشہور ہونا اور اس کی نیت میں نام و نمود و نمائش ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈالیں گے جو مسلمان بھی اور جو مجاہد بھی دنیاوی فائدے کے لیے منصب کے لیے اور اپنے ساتھیوں سے نام و نمود میں آگے بڑھنے کے لیے جہاد کے میدان میں لگا رہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان میں ہے اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان میں ہے خسرت دنیا دنیا بھی اس کی برباد ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ماضی عبانی جاٮٔی ارسلہ غان بھی المرء على المال والشرف شرفی دو دوکھے بیڑیے اگر بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہو اور منصب کی محبت ہو مال کی محبت اور منصب کی محبت انسان کے دین کو جتنا نقصان پہنچا سکتی ہے اتنا نقصان دو بھوکے بیڑیے بکریوں کو نہیں پہنچا سکتے مال کی محبت منصب کی محبت نام و نمود کی محبت یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہیں انسان کے دین کے لیے یہ ان دو بھوکے دیڑیوں سے زیادہ نقصان دہ ہیں جن کو بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے میرے دوستو کسی بھی مجاہد اور کسی بھی مسلمان کے جہاد کسی خاص جماعت کی حفاظت کے لیے اور کسی خاص تنظیم کے لیے نہ ہو کہ اگر وہ جماعت وہ تنظیم نہ ہو تو وہ جہاد نہ کرے بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو کسی تنظیم کے کلمے کو کسی جماعت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہ ہو تعصب یا قوم پرستی کے لیے نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال الجاہلیہ کیا بات ہے کہ جاہلیت کے نعرے آج بھی لگائے جاتے ہیں دعوها فإنها ان نہا منتنا ان نعروں کو چھوڑ دو یہ بدبودار نعرے ہیں وقال ص اللہ علیہ وسلم من قطل عمیہ جو بھی نامعلوم قسم کے جھنڈے کے نیچے جنگ کرے اور مارا جائے اور وہ <Spain> جنڈا اور وہ تنظیم جو کہ اصدیت کی طرف دعوت دے تعط کی دعوت دے قوم پرستی کی دعوت دے تنظیم پرستی کی دعوت دے وطن پرستی کی دعوت دے ایسی تنظیم اور ایسے جنڈے کے نیچے جو شرط تنگ کرتے ہوئے مارا جائے قوم پرستی کی دعوت دیتے ہوئے یا قوم پرستی اور تعصب کی حمایت کرتے ہوئے تو اس کا مارا جانا یہ جاہلی موت ہے یہ شہادت نہیں ہے ہاں ایسے لوگوں سے جن کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں جن کے ارادے صحیح نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے وہ بہت زبردست جنگیں بھی کرتے ہیں اور ان کی جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور مسلمانوں کو غلبہ بھی حاصل ہوتا ہے لیکن اس کو خود کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس کو خود کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ وہ جہنمی ہوتا ہے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں برج الفاظر کہ اللہ تعالی فاجر و فاسق آدمی کے ذریعے اس دین کی مدد فرمائیں گے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد ایسی قوموں کے ذریعے فرمائیں گے بی اقوام اللہ خلا فراہم جن کا قیامت کے دن کوئی نصیب اور کوئی حصہ نہیں ہوگا دنیا میں تو ان سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دین کا کام لیں گے اللہ تعالیٰ ان سے جہاد کا کام لیں گے لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے, سے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے میرے دوستو خیبر کے دن جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا ایک شخص نامعلوم طرف سے آنے والے ایک تیر کے لگنے سے مارا گیا اس شخص کا نام کرکرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وہ کیا کرتا تھا تو صحابہ نے تیر لگنے کے بعد کہا کے کہ ہنی اللہ الشہادہ کہ کرکرا کو شہادت مبارک ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے وہ شہید نہیں ہے وہ جہنم میں ہے صحابہ نے جا کر تحقیق کی تو اس کے سامان میں غنیمت سے چوری کی ہوئی ایک چادر ملی غنیمت کے مال سے اس غلام میں خادم نے ایک چادر چوری کی تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا میرے دوستو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اگر کہیں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ غنیمت اور قی کے جو مال ہے وہ امیروں کو بتلائے بغیر لوگ خود ہی اسے بیچ رہے ہیں فروخت کر رہے ہیں تو ان کو یہ حدیث سن لینی چاہیے کہ جو شخص پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کر رہا تھا وہ شخص غنیمت میں خیانت کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا تو ہم اور آپ جو کہ بہت ہی زیادہ میں مبتلا ہیں ہمیں تو ہر وقت اپنی نیتوں کا حساب کرنا چاہیے اور ہر وقت اپنی نیتوں کا خیال رکھنا چاہیے میرے دوستو جنگ میں صرف مخلص لوگ ہی نہیں جاتے جنگ کے میدان میں ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں جنگ کے میدان میں تو منافق بھی ہوا کرتے ہیں جنگ کے میدان میں تو فاصب و فاجر لوگ بھی ہوا کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو مجاہد بنا بس وہ جنت میں چلا گیا ایسا بھی ہرگز نہیں ہے جو مجاہد بنا اس کا شیطان مر گیا نہیں میرے دوستوں بلکہ جس طرح مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد میں مصروف ہوتا ہے اسی طرح شیطان جو مجاہد کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی شیطان کے راستے میں سخت محنت کرتا ہے گویا کہ مجاہد کا شیطان بھی مجاہد ہوتا ہے اور مولوی کا عالم آدمی کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے اور عام آدمی کا شیطان عام ہوتا ہے اس لیے میرے دوستو ہمیں ہر وقت اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہیں ہم لوگ صرف اپنے علاقے کی آزادی کے لیے تو نہیں لڑ رہے کہیں ہم لوگ اپنے علاقے کو پتہ کرنے کے لیے تو نہیں لڑ رہے اور کہیں ہم لوگ دنیا اور مال و منصب کے لیے تو نہیں لڑ رہے کہیں ہم گاڑیوں کے لیے اور نمود نمائش کے لیے تو نہیں لڑ رہے چنانچہ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے اپنی نیتوں کا حساب کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو درست فرمائے اور ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے آمین یارین اللہ وسلم محمد وبارک وسلم والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ